میرے بھائی اور دوستو انسان بڑا کمزور ہے نہ دنیا کی تکلیف کہہ سکتا ہے نہ آخرت کی کہہ سکتا ہے. آخرت تو بڑی زبردست چاہے عذاب کے اعتبار سے ہو یا رحمت کے اعتبار سے ہو نہ بخش کتنی آیات آیا رب کی پکوڑ بڑی زبردست عزاب ناک عذاب ہم تو یہ دنیا کی ماج کی برداشت نہیں کر قابل نہ تو اللہ تعالی نے فضل فرما کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہر زمانے میں دیا ہے اللہ چاہتے تو ہمیں اس کا پابندی کر دیتے ہم اس کی نافرمانی فرمانی کر ہی نہ سکتے کوئی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے لا یعصون اللہ ما ہمہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر بھی ایسا پابند فرما دیتا ہے ایسا معصوم اور پاک فرما دیتا ہے ان سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے وہ بتایا بھی ہے بلو شیخ نہ خدا میں چاہوں تو تم سب کو ہدایت دے دوں سارے فرشتوں کو ہدایت دی چلو ان میں نفس کوئی نہیں تمام انبیاء کو ہدایت دی غلی کو غلی بننے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے عالم بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے مستقی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نبی بننے کے لیے محنت کوئی نہیں ایک آدمی محنت کرتے کرتے کرتے پہلے وہ صالغین کے درجے پر آیا پھر وہ متقین کے درجے پر آیا پھر وہ مقربین کے درجے پر آیا اور اب وہ نبی بن گیا کیسا اللہ تعالیٰ اپنے منہ سر سلام کو پتا تھا کہ میں آگ لے جا رہے ہیں آگے اچانک کا پخلا نہ تم پانچ جگہ پہ آ چکے ہو جوتے اتار دو میں تمہیں منتخب کر چکا ہوں نبی بنا چکا ہوں خواب و سوال میں بھی نہیں اس کے بعد اللہ ہدایت ایسی کامل دیتا ہے کہ ان سے نافرمانی نہیں ہوتی ذرا برابر دے تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا ہم سب کو ہدایت دے دیتا اور بتایا بھی ہے بلو شاہ اللہ کو جمیا و مجمعین ایسا نہیں کیا بتا دیا ہے اصل یوگ میں اختیار دیا ہے میری مانو تمہاری مرضی بمن شاہ شیطان کی مانو تمہاری مسجد طاقتیں دونوں اندر رکھ دی دونوں بتا دی اور اللہ کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے اور شیطان کی طرف چلے تو ادھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں راستے دونوں نے انجام بھی بتائے ہیں شقو قالدین فیا مادامتما واطول اربربکا مایوری اگر اپنی مان کے گزارو گے زندگی اور اپنی خواہشات کے چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور ناکاموں کے لیے ناکام انسانوں کے لیے دو وقتی آگ ہے جس میں وہ چیخ بھی رہے ہوں گے سہک بھی رہے ہوں گے چلا بھی رہے ہوں گے چیخنا چنگھاڑنا بھی ہوگا اور وہ سال دس سال سال کا نہیں ہے وہ کا ہوگا یہ انجام بھی بتا دیا اور اللہ اللہ کی مان کے چلے تو وہ بھی بتا دیا ہے میری مان لو تو اس میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہاں کی نیمتیں ہمیشہ کی قدر کے الباب ہمیشہ کے دونوں طرف کے انجام اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بتائے ہمارے لیے دنیا کے مسئلے بھی بڑے ہی مسئلے ہیں چھوٹے نہیں ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں لیکن آخرت کو مسئلہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں لیکن موت کا مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ ہے سر موت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن قبر کا مسئلہ موت سے بھی بڑا شدید ہے آپ نے فرمایا کہ مندرن والقبر افوا اشد جتنے بھی ہولناک منظر دیکھے ہیں مجھے خبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نظر آئے تھینک یو قبر کا مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن اگر حشر کو دیکھا جائے تو قبر بھی کچھ نہیں کون <کا> سا دن ہے وہ یوم جس میں بچہ بھی بوڑھا ہو جائے بند ہوں آنتل بجو چہرے جھک جائیں یسر المرء من و و و و یا ماں بیٹا بھائی بہن دوست سب بھاگ جائیں بکھر جائیں منتشر ہو جائیں ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان ہو گرفتار ہو یوں آنکھ نہیں دیکھ سکتا کسی کو دیکھیں گے ایسا آنکھ اٹھانے والا پورے مہبان حصر میں کوئی نہ ہوگا نا کسور چیر چھک شدید ہے اجاد ارب دکن وجہ ملک عَلَى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فرشتے آ گئے پر اٹھانے والے آٹھ ہیں یہ تو اوپر کا حال ہے تمہارا کیا حال ہے یوم کم خافیہ آج تم چھپ نہیں سکتے یقین چھ نہیں سکتے آگ نہیں سکتے اکڑا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کوئی کہنا بھائی آ جاؤ تھوڑا سا میرا بوجھ ہلکا کر دو لاحق آج کو نہیں اٹھا سکتا کسی کا بوجھ ماں انکار کر دے گی سب سے میں محبت کرنے والی تو ماں ہوتی ہے انکار दे دے होती ہوتی ہے انکار کر नहीं میں اپنے آپ خود بوجھ اٹھاؤ ابھی ہمارے اطباط हैं ترنگا پکارا بے ہوشی کا عالم بے سکارا بے ہوش نہیں ہے جو بڑا زبردست ہے بڑا خوفناک ہے یا قبروں سے نکل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کئی چہرے ایسے ہیں ناصبہ قلانیہ ویران تھکے پریشان جلے ہوئے چہرے منظر آ رہا ہے کانخیت وجو میں جیسے ان کے اوپر کالی رات کی تاریخ جیسے ہوتی ہے اس کالی رات سے زیادہ تاریخ چیرے ہیں اس سے بھی زیادہ چیرے ہیں کچھ اس طرح پہنے کئیوں کے نا کمر قدینہ ہمیں کس نے اٹھا دیا اس کا حق بھی ہے نا امال کا مستب شیرا تار کوئی روشن خوشحال مسکراتے ہنستے ایسے بھی چہرے ہوں گے خوبصورت چہرے چمکتے دمکتے چہرے اپنی محنت پر راضی چہرے اللہ کے پسندیدہ چہرے گھر وہاں کالا چہرہ نہ ہو روشن چہرہ ہو یہ اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہے کہ پچاس ہزار سال ہیں میں پچاس ہزار سال قریب ہے پھر اس کا مسئلہ قبر سے زیادہ مسئلہ سخت ہے گل سراد کا سے پار گزر جائیں تین ہزار سال کا سفر ہے ہزار سال تین ہزار سال کا وہ شروع ہے مسلمانوں کے لیے کاسر نہیں گل سراد جائیں گے کافروں کے لیے کیا ہے اذا جب کو مر گیا تو پھول تراب سے کوئی آزمائش نہیں اس کی سیدھا دروازہ دوزر تو پہلو اور چڑھاؤ فا وہ آئیں گے اور گے بہرے ہو کر نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ بول سکیں کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا پھر ان کو گھسیٹ کر جہن کی طرف لے جائے گا نہ شرول نہ سرخ المجرا جہن یہ پیاس سے زبان نکلی ہوگی اور پیاسے سے میدان حشر سے گھسیٹ کر دوزر کی طرف لے جایا جا رہا ہے ان کو گلسرات سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا ڈال دو ڈال دیا گل خراب مسلمانوں کے لیے منافقین کے لیے ہے گلسرات مسلمان کے لیے اور مناسب کے لیے آئیں گے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اچھا چلو گزرو پتہ چلتا تمہارا ایمان کیسا ہے اب یہاں اس سے بھی زیادہ شدید منظر ہے باز ایسے علی شان ایمان والے ہوں گے کہ جب وہ فل شراب سے گزریں گے تو نیچے دوزخ کی آگ پکار اٹھے گی جز جز فقط ات فالوق نور و کلی ارے بھائی جلدی گزر جا تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا بعد ایسے بھی گزرنے والے ہوں گے اور بازے ایسے گزرنے والے ہوں گے جن کے دونوں طرف سے آریاں ان کے اندر میں گھس جائیں گی اور جیسے آریاں نہیں چلتی ہیں ایسے گوشت کو کاٹتی ہیں اور قیمہ بن جاتا ہے ایسے وہ آریاں ان کے اندر آر پار چلتے چلتے ان کی ہڈی جسم گوشت اور سب ٹکا ہوتی قیمہ کیما کر کے نیچے پھینک دیں گے نیچے جا کے سر جڑ کے کئی مانو انسان اوپر سیما بنایا گیا نیچے ٹھیک کر کے اٹھا دیا گیا پھر جہنم کا منظر اس سے بھی زیادہ شدید ہے جہنم کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ جس کو دیکھ کر جبرائل بھی روئے میکل بھی روافیل بھی روحے علیہ السلام جب سے دوزخ بنی ہے علیہ السلام کرونا بند نہیں ہوتا روتے ہی رہتے ہیں. ایک دفعہ حضور نے فرمایا جبرائیل سے میکایل ہر وقت کیوں روتے رہتے ہیں ارکی جب سے دوزخ بنی ہے نے دوزخ بنائی ہے السلام کبھی بند نہیں ہوا حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کے لیے اللہ نے اس کو بھی دیکھتے ہیں جو چاہے کر کے دکھائے ہم نے تو دیکھا ہوا نہیں ہم تو مطمئن ہیں وہ منظر اس سے بھی جی زیادہ شدید ہے کہ جہاں انگاروں پہ لٹا دیا جائے جہن یہاں نرم نرم گھر گرمی آئی تو کیسی چلے سردی آئی تو بیٹھ چلے یہاں کیا ہوا یہاں لہم میں ہیں قائم کے لیے آپ کے چارپائیاں لاؤ بستر آپ کی چادروں کا بستر کمرے نارم ہافت اہم سوراغا کمرے بھی آپ کی چادروں کے ہوں گے آپ کی چادر اتنی موٹی ہوگی آپ کی پیسے دیوار ہوگی جس کے کمرے مچہریاں چارپائیاں اور بستر سارے آپ کے ہیں اس کا پانی میں پیٹ کا کھولتا ہوا پانی ہوگا کھولتا ہوا پانی زخمیوں کے زخموں سے نکلا ہوا پیسے کلیم جس کو جمع کر کے کھولایا جائے گا پینے کو دیا جائے گا نہ پی سکے نہ چھوڑ سکے رات کی شدت ایسی کہ سمندر پی جائے جاتا और اور پینے کو دیا جائے گا ایسا کھولتا ہوا کہ وہ قریب کرے تو ساری کھال کو جلا دے تو, تو اب یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ شریر ہے ہمارے چھوٹے یہاں بھائی اور یہ میٹھا پانی نہیں مل رہا کڑوا تو مل رہا ہے ہمارے پاس گھڑی کوئی نہیں کوئی چونکڑا تو ہے ہمارے پاس بجلی کوئی نہیں تو لال ٹین تو ہے یہاں کیا ہوگا یہاں ساری ضروریات باقی ہیں اور ضروریات کو پورا کرنے کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں مسائل موجود ہیں مسائل کا حل کوئی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور چیپنا ہے چلانا ہے چنگالنا ہے پھر آپس میں دوسرے کو بھی گالی گلوچ ہے یا کرو بازو ہم بازا اس کو گالی دیں اس کو گالی دیں تیری وجہ سے میں گمرا ہوا تو تیری وجہ سے گمرا ہوا اس پہ لانا ڈالے اس پہ لانا ڈالے سر آگت میں فیصلہ نہیں ہوگا تو اللہ سے کہیں گے اللہ من الجن من اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ دیا تھا ہمارے حوالے کر ہم آج میں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں مسل ڈالے, ڈالے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم بھی مسئلہ جاؤ گے وہ بھی مسئلے جائیں گے تم وہ سب برابر ہو اب صبر کرو یا روز ہو برابر ہو گیا سوا لینا جگہ ہم خبر نہ یا خبر کرو نکلنے پر رابطہ کوئی نہیں تو یہ مسئلہ بھی زیادہ سنگین है। کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں پوسان حال نہیں اور آزاد ہے کہ پڑھتا چلا جا رہا سبق جتنا ابل تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ایک رواج میں آتا ہے آگ سے کسی کو نکال کر نکال دیا جائے اور ایک لاکھ انسانوں کے وقت میں بٹھا دیا جائے اور ویسے سانس لے تو اس کے سانس کی حرارت سے ایک لاکھ آدمی جل جائے گا سانس لے ایک لاکھ انسان سے جل جائے گی اور وقت یاد آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو سو جائے تو اب میرے گا ہماری عقل بھی تھوڑی سمجھ بھی تھوڑی دیکھنا بھی تھوڑا سوچنا بھی تھوڑا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اصل کو معیار بنایا ہے اور آج کی ضرورت کو معیار بنایا ہے جو یہ جو حکومتیں ہیں وہ آج کا منصوبہ نہیں بناتی وہ دس دس سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں بیس بیس سال کے منصوبے بنا کر پھر کام کرتے ہیں مسلمان آج کو نہیں سوچتا آج سے لے کر حشر تک کی زندگی کو سامنے رکھ کر صرف اپنی ترتیب قائم کرتا ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے اس کے نق نقصان سے بھی بچوں یہاں کے نفے نقصان سے بھی بچوں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کبھی اچھوں کو بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے کبھی بروں کو بھی مشقت میں نکال دیتا ہے کبھی اچھوں کو بھی نواز دیتا ہے کبھی بروں کو بھی نواز دیتا ہے اس کا آنا کوئی معیار نہیں جانا کوئی معیار نہیں دین پہ چل رہا ہے اللہ کی مان رہا ہے کبھی آئے گی کبھی جائے گی دنیا کبھی کام بنے گے کبھی بھی بنے دیکھو نا حضور صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کون ہوگا اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ محبوب کون ہوگا لیکن دو دو پتھر ان کے خواہشات نہیں ضروریات قربان ہوئی ہیں ضروریات دو پتھر بنے ہوئے کھانے نہیں ہے ایک گھر میں پوچھا کچھ ملے گا جی کچھ نہیں دوسرے گھر میں پیغام ملے کچھ کھانے کا ہے کچھ نہیں تیسرے گھر میں کچھ نہیں پانچویں گھر میں کچھ نہیں چھٹے گھر میں کوئی نہیں ساتویں میں کوئی نہیں آٹھویں میں کوئی نو گھر سے ایک گھر میں ایک رکم نہیں ملا کھانے کو اور بھوک کتنی شدید تھی کہ اس پر بھی نہیں رہ سکے تو حضرت اللہ نارا کو پیغام ملے گا بیٹی تیرے پاس کچھ مل جائے گا بھوک بڑی لگی ہے میرے پاس بھی کچھ نہیں تو اللہ سے ناراض ناراض ہے ناراض نہیں ہے اللہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ حسین ہیں, م... ہیں قریب تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں تمہیں ایسے ہی ڈال دوں گا ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں تم آزمائے نہیں جاؤ گے جیسے میں نے پہلو کو آزمایا مشقت مصیبتوں کی پتیوں میں وہ ڈالے گئے آزمائش کے بادل ان پر بھی آئے ان پر بھی لگے رہے اللہ تاریخ کب آئے گی میں نے بھی کہہ دیا جمع رو آ رہی ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ کل میں کبول تمہیں ایسے ہی مل گیا ہے आजमाऊंगा گا کہ میرے کلمے کے پکے یا نقص و شیبان کے پکے اور میں نے تم سے پہلوں کو بھی और تو میں और آزماؤں گا اور میں کڑے اور کھوٹے کو الگ الگ نسار کے دکھا دوں گا یہ میرے ہیں یہ شیبان کے ہیں تو میرے بھائیوں مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے جو میں نے شروعات کیا تھا کہ ہم تو دنیا کے بھی کچھ اللہ ہم. ہم تو یہ جانے میں اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آفرت بھی بنا دے دونوں اس کا انگ بنانے کی اب یہ نہیں کہ حکومت نے حالات بگاڑ دیے یا تاجروں نے مہنگائی کر دی یا زمینداروں نے مہنگائی کر دی یا انہوں نے غلہ روک لیا یا انہوں نے چیزیں سٹور کر لی یہ مسئلہ نہیں ہے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں زمین پر ضرور ہوتا ہے اسباب اس کے لیے نئے استعمال فرماتا ہے اسباب انسانوں کی شکل میں فضاؤں کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں فرشتوں کی شکل میں سورج چاند ستاروں کی حرکت کی شکل میں کبھی براہ رات کبھی ہوتا ہے لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا ہمارے حالات بگڑ جائیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا اوپر سے عزت کا فیصلہ ہو تو سارا ہر چیز میں سے عزت نکلتی ہے اوپر سے جلت کا فیصلہ ہو ہر چیز میں سے عزت نکلتی ہے اوپر سے حفاظت کا فیصلہ ہو تو موت کے اثبات کی حفاظت نکلتی ہے اوپر سے ہلاکت کا فیصلہ ہو تو آئینی دیواروں میں بھی شگاب پڑ جاتے ہیں فٹ اوپر کے چلتے ہیں نیچے سارے روکے وہ فیصلہ کرے تو اس کو روک نہیں سکتا یہ اللہ بطور اگر مصیبت میں ڈال فلاں شفل ہو اللہ ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لافہ کوئی تمہاری مصیبت سال رکھ سکتا وہی میری ہے اور اگر میں تمہیں نفع دینے چاہوں فلاں آپ پہلے پکڑے پھر میرے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا دعا ہے آپ کے بعد مانگی جاتی ہے لا مانع لما آئیے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک سکتا وہ اللہ لما منا تھا جس روک کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ تعالی ارادہ کرے کہ مسلمانوں کو ان کے خون کو کر دو تب اس کو دنیا کی فار سے مل کر حفاظت نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ کہہ ارادہ ہو کہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دو ان کے پسینے کو بھی قیمتی بنا دو تو فرشتوں کے پہلے قائم ہو جائیں گے اور سارا نظام ان کے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا سارے نظام ان کے لیے چلیں گے ہوائی ان کے حساب سے پانی ان کے حساب سے زمین کے حساب سے فضا کے حساب سے حرکت میں آئے گی ہر زمین آسمان کی چکی کی گردش اس طرح چلے گی کہ جس کا ہر چکر مسلمانوں کی زندگی بڑھاتا چلا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ بگاڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی چکی الٹی چلتی ہے اور اس کا ہر چکر ہماری تصویروں کو توڑتا ہوا ہمیں ضلع کی پسوں میں چھکیلتا چلا جاتا ہے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے حکومت کے ہاتھ میں ہی فیصلہ اللہ کا ایک مربوطے حکومت میں آ جائیں وہ اللہ کے ہاتھ فیصلے کو بدل نہیں سکتے جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے بغداد پر باقی سالہ پانچ سو پانچ سو پچیس برس کے قریب ان کی حکومت ہے پینتیسواں خلیفہ جو تھا آخری خلیفہ مستنصل بلا مستنصل بلّہ جو تھا وہ مسلسل روزے رکھنے والا اور رات کی تحجد پڑھنے والا تھا سائن الف اور سائن روزے رکھتا تھا تقریباً سارا سال اور رات کو اس کے اللہ کے سامنے روتا تھا تاجدگزار تاجدگزار بھی روزے دار بھی بغداد پر آنے سے روک نہیں سکا کہ عام جو حالات تھے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی سے پر ہو چکے تھے جب چنگیز خان نے حملہ کیا ہے علاؤن خارزم پر تو چنگیز خان کو امید نہیں تھی کہ میں اس مہم سے واپس لوٹ سکوں گا اس نے وہ چیز لکھی اپنی قبر کی جگہ بتائیے اپنی موت کے بعد میرا بیٹا خوائی یا میرا نائک ہوگا اور میں مر جاؤں تو اس درخت کے نیچے مجھے دفن کیا جائے گا یہ سب کچھ تیار کیا اور دو لاکھ کی فوج لے کر وہ مسلمانوں کی طرف بڑھا ہے اور اس نے کا پہاڑی سلسلہ پار کیا ہے دو لاکھ فوجیوں کے ساتھ جس کو اس کے بعد آج تک دنیا کا کوئی فاتح اس کو پار نہیں کر سکا اور اس اتنی مشقت اور کٹن سفر میں اس کا ایک سپاہی نہ گرا نہ مرا نہ بیمار ہوا اوپر کا نظام مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے الاؤن خارزم کے پاس چار لاکھ ریزرو فوج تھی ریزرو فوج اور اتنی وہ مہیا کر سکتا تھا چار لاکھ ہر وقت اس کے لیے تیار وہ دو لاکھ کی فوج لے کے آ رہا ہے یہ چار لاکھ ہیں وہ تھکی ہوئی ہے یہ تازہ بند ہے وہ پرائے دیش میں ہیں یا اپنے دیش میں ہے ان کو کسی کی نصرت حاصل نہیں ان کو اپنے عوام کی تائید بھی حاصل ہے علاقے کی تائید بھی حاصل ہے یہ ان سے دگنے ہیں ساری مادی اسفاف کی قوت مسلمانوں کی دگنی ہے زیادہ ہے لیکن عمل بگڑ چکا ہے اوپر والے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے تو اللہ خالی نے اس کو آندھی جی کی طرح اٹھایا ہے اور خون کے بہ گئے چنگیز خان کا پوتا قتل ہو گیا چوتھائی کا بیٹا تیسرے نمبر کا بیٹا ہے چنگیز خان کا چوہتائی اس کا بیٹا قتل ہو گیا بامیا کی فتح جب شہر پتہ ہوا تو اس نے کہا کوئی سانس لینے والا زندہ نہ چھوڑا جائے پہلے تو تر تھا نوجوان لڑکے لڑکیوں کو الگ کر لیتے ان کو غلام بناتے تھے بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے لیکن گامیان شہر میں بچہ بچی جوان بوڑھا مرد عورت کسی کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ جب انسان سارے ختم ہو گیا تو کتے بلے بھی سارے قتل کر دو کتوں کو بلوں کو سب کو لڑا کر دیا جائے کیا آپ والے کا فیصلہ خلاف ہو چکا ہے اب اخلاق زیادہ ہے فوج زیادہ ہے واقع زیادہ ہے لیکن فیصلہ اللہ خلاف کر چکا ہے وہ چھوڑے ہو کر غالب ہو رہے ہیں یہ زیادہ ہو کر مغلوب ہو رہے ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا نہیں نہیں اس سے بھی دس گنا طاقت اللہ دے دے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا تو حل ہوگا نا اللہ ہی فیصلہ کرے اللہ پاخ کا جو فیصلہ ہے وہ آمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے چیزوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا استاف کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اگر کون آپ تک جو اللہ ہوا چھوڑی ان کے پاس کوئی ان کی معیشت ہماری تو معیشت کمزور ہو گئی قوم کی معیشت تو کمزور نہیں ہے قوم سمود کی معیشت نہیں ہے فرشتے کی چیخر کبھی دماغ کالم ہو یہ لڑا بتائی دیکھو آج ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں پڑے ہیں ان کے کلیجے پھٹے پڑے ہیں نافرمان کو ظالم بن گئے تھے سرکشی آئے سب کو ٹھکرا دیا ایک رات میں اللہ نے الا کیا وہی پانی جو ان کو سراب کرتا تھا وہی پانی طوفان بن کے گھوما سرخ پانی پیدا ہوا سارے ملک یمن میں پھر گیا یمن میں جانا ہوا ساری مٹی اس کی سرخ ہوئی پڑی ہے یا وہ یمن تھا کہ جا ایک بالشت ٹکڑا بھی خالی نہیں تھا سبزہ, سبزہ، باغات جن یمین و شمال پورے ملک میں باغات کے دو رویہ سلسلے چلتے تھے یا وہ یمن ہے تو بیچاروں کی ہوتی ہی پوری ہوتی کیا ہوا اللہ کے نافرمان آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نافرمان ہے یہ آسمان کی آت اچھا ایک قوم اللہ نے ہمیں اسی دوران میں اس کی کہانی بھی سنا دی ہے وہ قوم یونس ہے السلام کے قوم پہ بھی عذاب آیا مارے تو ایک دم بوڑھے بچے مرد اور گھروں سے نکل آئے بوڑھے الگ ہو گئے مرد الگ ہو گئے عورتیں الگ ہو گئیں بچے الگ ہو گئے سب سجدے میں گر پڑے اور ہونا شروع کیا اللہ معاف کر دے آئے گیا اللہ نے محلت دے دی قوم شاید ساری دنیا کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی وہ ریٹ نکالا کرتے تھے وہ چیزوں کے بھاو بڑھاتے تھے اللہ نے تین ہزار بدیاں ایک تو بادل آیا اور اس میں سے آپ کے انگارے بس دوسرا زمین میں زلزل آیا فحرت الدین غلام تیسرا فرشتے کی چیخ آئی احزت رجفا زلزلہ احاظت الدین غلام چیخ بادل، سے ہوا بادل، تین عذاب آئے اور تجارتی منڈیاں بعد آج تک مدین آباد نہ ہو سکا خواہشات کا شکار ہوشاتی کو کبھی نہیں میرا اللہ کیا چاہتا ہے حضور کیا چاہتے ہیں آخرت سے کیا سکا ہیں اللہ کی کیا سکا ہیں اللہ کی کیا منشا ہے حضور کی کیا منشا ہے, کی ہے؟ خواہشات امام بنی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں لگام پکڑائی ہوئی ہے چلتے ہیں چلاتی ہیں ادھر کو ہم چلتے ہیں جس نے خواہشات میں ہمارے سچے منظور مسلم مثلاً ایسے پتھر جن کی نوکنگ اور ایسے پتھر جن پر نام لکھے تھے کہ یہ فلاں کے طرف ہے یہ فلاں کے سرپ ہے یہ فلاں کے سرف نام متعین کر کے پتھر مارے پتھر مارے چہرے مت آنکھیں دھنسائی اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور جہاں تک کے لیے عذاب پانی میں مبتلا کر دیا اللہ پاک نے خواہش کا انجام بتایا کہ بابر خواہش خوش کے عالم دوبارہ نیت کا انجام ہی ہوتا ہے چلو جو مرضی کرو آگے دیکھا جائے گا ایسی بات نہیں اللہ حل کرے مسئلہ تو حل ہوگا اللہ نہ کرے تو کچھ کروا نہیں سکتا اللہ کے ہاتھ سے فیصلہ کروانے کا راستہ توبہ ہے جیسے فیصلہ بدلوایا کہ سارے سجیدے نے گرے توبہ کی آسمانی آپ سے آپ نام والا ہٹاتا ہے اللہ الگ کا فرمان ہے شکریہ جو میرے شکر گزار ہیں انہیں خوشخبری ہو کہ ان کے رشت کو بڑھاتا رہوں گا جو کشت دو آپ نے اس کو ایک کھجور دے دیگر سبحان اللہ دو جہان کے سردار نے مجھے کھجور دی یہ کھجور قیامت تک میرے ساتھ رہے گی میں اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا آپ نے خالص میں سلما ربد العانا کے گھر کا کام بھجوایا کہ وہ جو چالیس دنوں پڑے وہ بھیجو میرے پاس انہیں بھیجے شکر کے میں اور وہ انتہائی مالدار ہو گئے بعد میں یا تو ایک کھجور کا سوال اور یا اس کے بعد وہ غنی لوگوں میں سے ہو گئے یہ اللہ کا فرمان ہے آلو شکریہ آہل وجتی جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان کے مال کو بڑھاتا رہتا ہوں آلو کرامتی آل و جو عزت چاہتے ہیں وہ میرے فرما دردار بنے کہ میرے جو فرما دردار ہیں عزت انہی کے لیے ہے آلو کرامت یہ سارا اللہ اپنے دستور بتا رہے ہیں اللہ عزت کیسے دیتا ہے ہیں دلی دلیل کیسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دستور بتا رہے ہیں اہل و کرامتی اہل و کہ میری بارگاہ سے عزت کیسے ملے گی جو میرا پڑھا ہے ابھی تھوڑا ایک ایسا بنانے سے ہمیں عزت مل جائے گی آپ اندازہ فرمائیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر کال ہے مسلمانوں کے پاس ہی تو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر ٹول ہے مسلمانوں کے پاس ہے اللہ ہمارے ہی اصل کو ہمارے خلاف استعمال کروا رہے ہیں ہمیں عبرت نہیں آتی ہمیں دے کر یہ ہمیں دیا ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہمارے خلاف چلا ہوا ہے تو کیا کہا آلو صحافی آہل و کرامتی جو میرے فرم دردار ہیں ان کو عزت ملے گی آلو ذکری آہل و مجارت جو مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں گا وہ میرے ہم نشین ہیں میری محفل میں ہیں بلکہ جب اپنا آزم ان زکر کا زکرتا ہی میرے بندے تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں ان نسی کنی زکر تو مجھے بھول جا میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو منظکرنی فی نفسی ہی زکر فی نفسی جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے دل, دل میں زکر تو نفسی میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں فی ملا جو مجھے مجمے میں یاد کرتا ہے جیسے الحمد اللہ پاک کی بات کرتے ہیں ذکر تو ہو, افضل ہو تو میں اس کا نام اس سے افضل مجمے میں لیتا ہوں جس مجمے میں وہ میرا نام لے رہا ہے اور وہ فرش کے فرشتوں کا مجمع ہے فرشتے تو دنیا میں بھی ہیں ہر انسان کے ساتھ ہیں سر نو فرشتے تو آنکھوں پر کھڑے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نہ جائے یہ خراب نہ ہو یہ گندی نہ ہو اور پھر بھی یہ غلط دیکھے تو کتنی بڑی ہلاکت نو فرشتے ہری سے پاک میں آتا ہے انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں کہ یہ آنکھ صحیح چلتی رہے اور پھر اس کو غلط استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا فرشتوں کو ہٹا دیا کہ ٹھوک دو کی اس کی آنکھوں میں کہ بے حیا دیکھتا ہے کبھی ایسا کیوں ساڑی اندر ہو جاتے اگر بھیڑ ٹوکنے شروع ہو جاتے دنیا میں بھی فرشتے ہیں سورج کے ساتھ شان کے ساتھ ہیں پریا کے ساتھ ہیں پہلا دوسرا تیسرا چھوٹا پانچواں چھوٹا سات نے اسمان تھا لیکن عرش کے فرشتے مقدس قریب فرشتے ہیں تو اللہ عرش کے فرشتوں میں ہمارا اب کس وقت تذکرہ فرما رہے ہیں اگلی بات تین قسمیں بتا دی شکر کرنے والے زیادہ لیں گے یہ بات کرنے والے عزت پائیں گے یاد کرنے والے میرے ہم نشین بن جائیں گے فرمان ہے مایوسر مایوس انہیں بھی نہیں کرتا ان کا انحبی بہن وہ وبا کرنے میں ان کا حبیب ہوں اور برف مہا برف کے نافرمان فرمان ہے ایک سجدے سے سب کچھ معاف کروا لیا انحبیب ام بارش رک گئی بنی اسرائیل میں گیس پڑ گیا بڑے پریشان مسئلہ السلام کے پاس آئے بارش رک گئی ہے دعا فرمائے مسر السلام دنی طرح کو لے کر نکلے سواتے استفقاف پڑی دعا مانگی ہے فرما تو کی گرمی اور بڑھ گئی ہوا اور گرم ہو گئی خیال کیا بات ہے کیا ناراضگی ہے کہ ایک آدمی تم میں ہے محمد چالیس سال ہو گئے اس کو میری نا فرمانی کرتے ہوئے میں اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے اسے کہو کہ باہر آئے جگہ کے باہر آئے تو مصع السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو چالیس سال سے اللہ کا فرمان ہے وہ باہر آئے اس کی اور سے کارے برباد ہو رہے ہیں ایک سینا فرمانی سی نافرمانی کی دعا کو بھی روک لے تو جب گھر گھر میں نا فرمانی ہو جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں تو اللہ کی نصرت کہاں کرے آپ سوچ اللہ کا نظام ہے اللہ نے دنیا کو دارال اسباب بنائے ہے اور اللہ نے اسباب کی خود رعایت کی ہے انتہائی متقی پرہیزگار کار بھی ہو مفسر بھی ہو مبلک بھی ہو وہ سردیوں میں جا کے کپاب کاشت کرنے شروع کر دے پھر دعائیں مانگے اللہ پھل لگا دے پھل لگا دے اس نے اللہ کی سنت کو توڑا ہے اس کی دعا کو بولنی ہوگی ایک ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو تہریا ہو ساری گندگیوں سے جھٹڑا ہو وہ جون میں جا کر کپاس کی کاشت کرے کوئی دعا نہ مانگے اللہ کے ایک ایک گانے کو نکال دے جس نے اللہ کے قانون کی رعایت کی ہے اللہ کا قانون ہے اس کی رائے کرنی پڑے گی گناہ ہوں گے تو مدد نہیں آئے گی تو اب کو سازنی نہیں ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا مجمع بہت بڑا اور دل میں کہنے لگا لو قرش کو اور فخ کو نقصی اگر میں باہر آؤں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں ولاق کو ہم نے اللہ اگر میں کھڑا ہوں تو میری وجہ سے بارش ہو کے جائیں سب کی مصیبت سب پر مصیبت اس نے دل میں دل میں دل میں چالیس سال ترین فرمانی کی اور تھی محرط کی اے اللہ مجھے رسوا نہ کر میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کر ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ ایک دم گھٹا اٹھے اور بادل اور بارش بارشم حسیہ السلام نے خراب یہ اللہ کوئی باہر تو آیا نہیں بارش کس وجہ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کروا کر حبی وہ تو کیا مجھے دکھا تو کوئی کون ہے بتا تو کوئی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی پردہ دری نہیں کی اب جب توبہ کر لیا ہے کہ اس کی پردہ دری کرو جب میں نے کو فرمانی نہیں کیا تو جب قائب ہو چکا ہے میں سے کرو نہیں کروں ایسے رحیم و کریم ذات سے ہے اب ادھر تو ہم جاتے نہیں حکومتوں سے کہتے ہیں حالات ٹھیک کرو پولیس سے کہتے ہیں امن قائم کرو فوجوں سے کہتے ہیں کرو کی حفاظت کرو یہ تو خود مردہ لاشیں ہیں یہ کیا کریں گے بے مردہ مردے کی کیا مدد کرے گا بھائی کوئی زندہ مردے کی مدد کرے گا سب <متصف> کو فنا ایک کو بقا ہے لا فنا صرف اللہ ہے قیدیہ فانو تم سب میرے فقیر ہو کسی اور کے فقیر نہیں ہو میرے فقیر ہو ہم اللہ کے فقیر بن جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں ارے اللہ کے فطیر نہیں ساری مصیبتیں آتی ہیں چلتا سر کیا کہیں ان کا بو پان حبیب ہوں تم توغہ کر لو میں تمہارا حبیب ہوں سارے مسئلے ایک آن میں تھی جیسے قوم یوں سے ہوا یسو اور توغہ نہ کرو پانا طبیب میں تمہارا تبیب ہوں ڈاکٹر ہوں معالج ہوں اب کلی بل مفاہت. میں تم پر مصیبت کیا ڈالوں گا من ماحب تاکہ تمہارے گناہوں کو صاف کروں ارے ویسے اللہ ڈھیل دے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ دے بغیر سوبا کے مر گیا اور بغیر کے مر گیا تو سارے گناہ قبر میں لے گیا مسلمان مر رہا ہے اس کو پیاس لگی اس نے سرائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتے نے سرائی کو توڑ دیا پانی بہ گیا پیاسا مر گیا اس وقت میں اسی بستی میں کافر مر رہا ہے جب میں نے مچھلی کھانی ہے فلاں مچھلی کھانی ہے وہ مچھلی اس دریا میں نہیں ہے اللہ نے فرشتہ کا مچھلی کو اٹھایا دریا میں پھینکا پھر جال میں ڈلوایا پھر بازار میں لائے پھر اس کے گھر پہنچوائی پکوا کر اس کے منہ میں پہنچی کھلائی کھا چکا تو مر گیا تو کیا فرشتہ کھیلنے کا یار اس کو پیسہ مارا اس کو کھلا کے مارا کیا اس کا ایک گنا باقی تھا اس کو پیاسا مار کے دھو دیا اس کی ایک نئی باقی تھی مچھلی کھلا کے صاف کر میں توبہ نہ کریں پھر تبھی ہوں ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کو صاف کروں اگر مسئلہ آسمانی آفت آسمان والے ڈال سکتا ہے خلیفہ مہدی گزرا ہے اس کے زمانے میں قید آ گیا اس نے بڑا زور لگایا خزانے کھول دیے بلے تقسیم کیے اور اتنے بڑے قید کو کیسے دور کریں لائیں تو تھی نہیں ڈیم تو نہیں بارش ہی تھی آپاسی کا ذریعہ زراعت کا ذریعہ تھک گیا ایک آپ کو لیٹا ہوا تو اپنے نوکر اس کو دوبارہ کھا دیں کچھ کہانی سناؤ میرا دل بڑا رمگین ہے لومڑی جا رہی تھی سفر پہ اپنا بیٹا لے کے آئی شیر کے پاس کہ بادشاہ جنگل کے بادشاہ آپ ہیں یہ آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جاتے ہیں مطلب ٹھیک ہے بچے کو کنگوں پہ اٹھا لیا لومڑی چلی گئی کچھ گزرا اس کو لے لیے کرتا رہا ایک دن اوقاف کی نظر پڑی اوپر سے آیا چپٹا مارا اٹھا کے لے گیا شیر سے لڑتا کچھ دنوں بعد لومڑی واپس آئی بچے کا مطالبہ کیا اس نے کہا تو وقاب لے گیا تو میں تو آپ سے فکر کر کے گئی تھی امانت دے کر گئی تھی انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر جنگل کی آفت ہوتی تو اس سے لڑتا وہ تو آسمان کی آفت تھی میں سے کیا مقابلہ کرتا اور نے کہا میرے ممنی حل یہ کہ زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے یہ تو آسمان کی آفت ہے آسمان والے کو منا لو تو دور ہو جائے گی آسمان والا نہ مانے تو پھر مسئلہ مشکل ہے اسی وقت اٹھا وضو کیا مسلح بچھایا نماز پڑھی اور سید نے سررا جو رونا شروع کیا ادھر اس کے آنکھوں نے زمین کو تر کیا ادھر اللہ پاک نے پوری زمین کو بارش سے تر کرے بھائی ہم سے تو, تو مسئلہ بڑا آسان ہے کہ ہم دین پہ آئیں دین پہ آئے اللہ کو راضی اللہ کی رضا ہوتا ہے پیسے میں نہیں بنگلوں میں نہیں پوکھھیوں میں نہیں کاروں میں نہیں اسلام ان چیزوں کا نام نہیں اسلام ان چیزوں میں جسم کے استعمال کا نام ہے انسان, اسلامی حضاب سے جسم کے متعلق ہیں جسم اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے تو زندگی بنتی چلی جائے گی شعبے بنتے چلے جائیں گے اگر جسم کا استعمال غلط ہے تو سارے شعبے بگڑتے چلے جائیں گے اب اللہ کی طرف رجوع ہی دنیا اور آسرت کے سارے مسائل کا حل ہے اور اللہ تاک کی طرف رجوع نہیں ہے تو کتنی دن کی محنتیں ہوئی ہیں. کتنی قربانیاں ہوئی ہیں کتنے لاکھوں انسان آج کے دور میں اس کدی میں لاکھوں انسان یہ پکستان کرنے میں کتنے لاکھوں انسان گبا ہوئے اور انہوں نے اخلاق سے قربانی دی اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کیا لیکن بات نہیں آگے بڑی جو اصل سبب ہے تو وہ نہیں پایا جا رہا کبھیرا گناہ ہو رہی ہیں کبیرہ گنا کوئی کہاں جائے گی اور کبیرہ گنا سے روکنا وہ اندر کی محنت سے ہو سکتا ہے باہر کی محنت سے نہیں ہو سکتا مجھے آپ نے فرمایا حقوق الوالدین اکبر القبائر میں سے ہے جھوٹ بولنا اکبر القبائر میں سے ہے ماں باپ کی نا فرمانی بہت بڑے قبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹ بولنا بہت بڑے قبیرہ گناہ میں سے ہے اب میری زبان سچ بولے کون سی حکومت مجھے سچ بولنے سے مجبور کرے محمود ماں اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھتا میرے پاؤں کی مٹی بھی میرے لیے ہے بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے بہت سارا دین پاکاروں سے متعلق ہے بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے بہت سارا سے متعلق ہے معاملات سے متعلق ہے سیاست سے متعلق ہے دین کے تو کتنے شعبے ہیں اب تمام شعبے زندہ ہوں گے دین پر آئیں گے تو اسلام آئے گا تمام شعبے زندہ نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں آئے گا اب شعبوں کو الگ, الگ الگ زندہ کرنا یہ ناموں کہنا سمجھ ہے ان شعبوں میں ایک چیز یسن ہے ایک ہے کہ ان شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے हस्पताल में इंसान इस्तेमाल हो रहा है जरात में इंसान का इस्तेमाल है तजारत में इंसान का इस्तेमाल है हुकूमत में इंसान का इस्तेमाल है मेम्बर पर इंसान का इस्तेमाल है मस्जिद में इंसान का इस्तेमाल है बाजारों में फैक्ट्रियों में इंसान का इस्तेमाल है घरों में इंसान का इस्तेमाल है अगर इंसान ठीक हो जाए तो ये शोबे ठीक होते चले जाएंगे अगर इंसान बिगड़ जाए तो ये शोबे बिगड़ हो जाएंगे अब इंसान को बनाने की मेहनत है حکومت کی محنت سے انسان نہیں بنتا بس حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد سب سچ بولیں گے اس سے نہیں سچ آئے گا آج کے بعد کوئی غلط نہ دیکھے کوئی کسی کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے اس سے نہیں آنکھ ٹھیک دیکھے آج کے بعد کوئی گانا نہ سنیں اس سے نہیں موسیقی بند ہوگی کہاں سے محنت کی ابتدا کریں وجود ٹھیک ہونا چاہیے اگر وجود ٹھیک نہیں ہے تو اسلام نہیں آ سکتا اور وہ تربیت سے آتا ہے تربیت کے بغیر اسلام نہیں آتا جیسے کسی کو پڑھانا ہو تو اس کی تربیت ہے نا دہلی سے لے کر ایم میں سب سولہ سال کا انتظار ہے ہاں اللہ کا قانون ہے تربیت اور تربیت اور ترتیب اور تدریج یہ اللہ کا زبردست قانون ہے چھ دن میں زمین آسمان بنائے ایک پل میں بھی بنا سکتا تھا چھ دن لگائے اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آخرت کے چھ دن دنیا کے چھ دن نہیں آخرت کے چھ دن یعنی چھ سال آخرت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے چھ ہزار سال میں اللہ تعالیٰ نے زمین آتمان کو بنایا اللہ ایک سیکنڈ میں بنا سکتا ایک پل میں بنا سکتا تھا ترتیب بھی ہے تدریج بھی ہے آہستہ آہستہ ہے ترتیب کے ساتھ اولا انت انت فا فا یہ سب اکٹھا تھا میں نے اس کو پھاڑا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ زمین آتمان کا نقشہ قائم کیا یہی ترتیب انسانی تربیت میں بھی داخل ہے پہلی جہاز کے بچے کو کوئی آدمی تو نہیں رکھ سکتا کہ اس کو امتحان تو دلا دو شاید ڈگری حاصل کر ملے آج آپ کا پودا لگایا کل جا کے دیکھ رہا ہے شاید نہیں پہ پھل آ ہی جائے اللہ کا نظام ہے آج لگاؤ آگے پھل دے دے جنت میں کا ہی ہے اللہ پاک نے اور نظام چلایا اور نظام چلایا ترتیب بھی ہے تو ہے تربیت بھی ہے اس کا بغیر ایک چالیس سال سے بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس کو اعلان کرنے جیسے سارے مستفیق ہو جاؤ اس سے متفق ہو ایک آدمی نے 40 سال سے اپنی آنکھ کا استعمال غلط کیا ہے وہ کیسے اپنی آنکھ کے استعمال کو ایک دن ٹھیک کرے گا ایک آدمی کی ساری زندگی گانے بجانے میں گزری ہے وہ ایک دن میں کیسے سارے حالات کو توڑے گا ہم پہلی کے بچے سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے گے میںممکن حص میں سے اشتراک نہیں چالیس سال سے غلط زندگی گزارنے والے سے توقع رکھنا ہوگا مایا کہ نماز میں بات نہ کرو نہیں نماز میں پڑھتے تھے بات چیت بھی کر لیتے سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے بھی دیکھ لیتے تھے آستا ایسا ہوگا مایا تو نہ دیکھا کرو اوم بالکل کرو پھر مایا بات بات کرو جواب رکھ اللہ مسود آتے ہیں ہجرت حضور نماز پڑے گا السلام علیکم یا رسول اللہ کے سلام کہ نماز پر کے سلام کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز آگے جا چکی ہے ایک دم نماز کی کہ شکل نہیں قائم کی جیسے ہم بچے کو نماز پڑھ کھڑا کرتے ہیں نا تو کہتے نماز پر ہیں نواز <تصورت> پڑھا ہوتا <تصورت> ہے اگر ماشاء اللہ پھر اچھی نماز پڑھی پھر آہستہ آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کھیلنا بھی نہیں ادھر بھی نہیں دیکھنا بات بھی نہیں کرنی ہنسنا بھی نہیں ہے پھر آہستہ خود اس سے آتا ہے تو حضور نے جواب نہیں دیا تو سب دلانے میں محسوس کے میں نے کہا سنائے تو ہلاک ہو گیا میرا کوئی گناہ حضور تک پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم دے دیا ہوگا کہ یہ مردو تھا کس لیے مجھے حضور نے جواب نہیں دیا کسی غم نے پریشانی میں حضور صلی اللہ تعالی رسلم سلام پھیلا کا عبداللہ نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا ہے یہ کوئی چمن پر تھوڑی ہے کہ تربیت کے بغیر سارے کے سارے جنید پردادی بن جائیں گے مشین تھوڑا یا واشن ہے واشنگ مشین ہے ادھر سے ٹھنڈا کپڑا ڈالا ادھر سے تاپ نکل گیا ادھر سے بدماش کو ڈالا ادھر سے جنیب فادی نکل گیا ایسے روئے رو ہے اب کہاں سے ابتدا کرنی ہے جس کا حدیث سے میں اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو بنانے کی ابتدا کہاں سے ہوگی رحت فضل فصد الجسد گلو اللہ وحی الفل یہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے जो वो खराब होता है सारा जश्न खराब हो जाता है जब वो ठीक होता है सारा जश्न ठीक होता है और वह दिल है तो दिल को बनाया जाए दिल पर मेहनत जो ठीक हो जाएगा आंख ठीक हो जाएगी दिल ठीक हो जाएगा कान ठीक हो जाएंगे दिल ठीक होगा हाथ ठीक हो जाएंगे दिल ठीक होगा शंगा ठीक हो जाएगी दिल ठीक होंगे पाँव ठीक हो जाएंगे दिल ठीक होगा तो कल ठीक हो जाएगा दुकान ठीक हो जाएगी जमीन ठीक हो जाएगी हुकूमत ठीक हो जाएगी सियासत ठीक हो जाएगी कानून ठीक हो जाएगा अगर दिल ठीक हो जाए इसलिए अल्लाह तला کامل ابسار میرے نبی آنکھوں سے انتظاہی ہیں ولی سن کا امل قلوب یہ آنکھوں دل کے اندر الیث جو ان کے اندر ودیلا وہ بندہ ہے وہاں روشنی کوئی نہیں تو میرے بھائی دل کو روشن کرنا ذاتی محنت سے ہے یہ ایسی جگہ اللہ نے چلا رکھا ہے کہ جہاں جلانے کے لیے باہر سے کوئی آ کر اس کو جلا نہیں سکتا مجھے خود ہی اپنے دل کی شمع کو جلانا پڑتا اللہ کا قانون وہ الگ ہے اللہ نے نبیوں کو ایک دن میں نبی بنا دیا ایک آن میں نبی ہو نہیں اللہ کا جو دستور ہے کو گھر بیٹھا کے کھانا کھلایا چالیس سال کھانا کھلایا کوئی کاروبار نہیں نوکری نہیں دراص نہیں تجارت نہیں چالیس سال چھ لاکھ پکے پکائے پہلے میٹھا پانی اور پھر بڑی لاڈلی بنی سرائی قوم ان کا ہمارا کچھ میٹھا کھانے کو بھی جی چاہتا ہے صرف دوست کام نہیں راضی رہتے راضی رہ سکتے پن کمن اچھا چلو بھائی اب میٹھائی بھیج تو گول گول مٹھائی ریت پہ آ جاتی تھی راہ کے ساتھ کر کے آپ کو یوں کہہ کہ بہ اسرائیل کو چالیس سال کھلایا تھا میں بھی بیٹھا ہوں. بھی اللہ کھلائے گا اللہ کھلا تو سکتا ہے ایسا آدت کرتا نہیں کردرت ہے کرتا نہیں آدتن سنتا ہے. ہے دنیا اللہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تک اللہ پوند پا ہمیں پابند بنایا ہے اسے نہیں پابند کرایا کہ یہ نہیں ہوں گے تو تم تمہارے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے چلے گا یہ بھی شرک ہے کہ میں کہاتا ہوں تو کھاتا ہوں نہ کہاں تو کہاں سے گا یہ بھی شرک ہے اور میں کچھ نہیں کرتا اللہ کھلائے گا یہ جہالت ہے تو شرک کی شاخ ہے صحیح سے بات سنائیے یہ شرک کے جراثیم ہیں یہ شرک کے جراثیم ہیں کہ کرتا ہوں تو کھاتا ہوں نہیں کروں گا تو کہاں سے گا پھر میرے اور ہندو کے یقین میں کیا وہ بھی کرتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں گے تو کہاں سے کھائیں گے اور جہالت ہے کہ اللہ کھلائے گا سب چھوڑ دو وقان عبئی نظاری کا پیغامہ اس کے درمیان ہے اعتدال کا راستہ کہ لینے والا اللہ ہے دکان امتحان ہے کہ حکم کے مطابق چلاتا ہوں یا خارش کے مطابق چلاتا ہوں لینے والا اللہ ہے زمین امتحان ہے کہ زراعت اللہ کا امر سمجھ کے کرتا ہوں یا اور زمینداروں کی طرح حلال حرام کی قید کے بغیر کماتا ہوں تجارت اللہ کا امر ہے امر کی وجہ سے کماتا ہوں یا سود جھوٹ سب چلتا ہے اس میں امتحان ہے اللہ نے سبق بنائے امتحان کے لیے مجبوری کے لیے کہ نہیں ہوں گے تو کہاں سے آئے گا ایسا نہیں ہے اب لیکن آپ جنگت میں کتنی آلی है زندگی ہے کتنی آلی شان زندگی ہے جنگت میں کاروبار تو وہاں ہونے چاہیے یہاں تو مر का سب دس سال کا منصوبہ ہے اور دس ٹیکنوک مر گئے دس منزلہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور خود دس ہاتھ نیچے جانے کا وقت آ چکا ہے جوڑوں پہ جوڑے خریدے جا رہے ہیں اور کمل کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے گھر کی لائٹیں ٹھیک کی جا رہی ہیں اور ایئرپورٹ فری بنائی جا چکی ہے کوئی کھانا پسند نہیں آ سر جھکتا نہیں ہے پتم اس کا گردن بڑی ہوئی ہے اور یہی گردن اور یہی سر اور یہی ماں یہی آنکھیں کیوں لوگ کی بننے والی ہیں ابھی اپنے حسین کو ان کی شہرت ہوگی گزرگی کی تقرری کی حاصل بھی ہوتے ہیں اور اس کا بیڑا ہو بازاری عورت کو تیار کیا کہ اس کو ہمارا کرو برائی بنو بڑی خوبصورت حسن کا چرچا وہ آئی پڑی تار کے, کے دعوت دی انہوں نے بہن جس حسن پہ تجھے ناز ہے اسی کو تھوڑا سا سوچ کے جب تو قبر میں ہوگی تو اسی خوبصورت چہرے کو کیوں دیکھا رہے اور یہ آنکھ جس پر تجھے بڑا ناز ہے یہ کبل کے باہر تیرے چہرے پر یاد کر لے ایک اور زمین پر بھی ہوش ہوئی، پھر ایسی پوا کی کہ اللہ پاک نے اپنے وقت کی نیک پاکا عورتوں تمہیں اس کو شمار پر میرے کوئی زندگی نہیں چاروں طرف حوادث، سڑکوں پہ موت گھروں میں موت اسپتالوں میں موت بازاروں میں موت کھیتوں میں موت کراچی پہ موت کے بعد ہے جب ساٹھ ہاتھ اونچا قد اس کو کتنا کھانا چاہیے تو ساٹھ ہاتھ اونچا ہو اور سات ہاتھ چوڑا ہو اس کو کتنا کھانا چاہیے اور اللہ علیہ السلام کے قد پر کے عمر ہو جوانی ہو قوت ہو اگر بھوک کی وجہ سے نہیں خواہش کی وجہ سے ہیں پھر ایسا کھانا کہ جس کے پیچھے پکانا نہیں ہے ایسا پینا کہ جس کے پیچھے پیشاب نہیں ہے اور زندگی ایسی ہے جس میں غم نہیں پریشانی نہیں تھکاوٹ نہیں نیند کوئی نہیں جنت میں نیند بھی نہیں کہ نیند موت کے مشاغے ہے موت گئی نیند گئی نیند تھکاوٹ سے ہے تھکاوٹ بھی گئی غم بھی گیا پریشانی بھی گئی بڑا پڑ بھی گیا ایسی زندگی کتنی لمبی ہے ابد ال آواز کی ہے یہاں ضرورت ہے کھانے کی کاروبار کی کمانے کی منع آ تم بیٹھ جاؤ بولا پنسی ما تک صحیح آنکھوں سمائی نہ کرو بولا پمسی ہاں تک تروا کرو جو چاہو گے جو مانگو گے دے دیا جائے گا ہر وقت انہار نیچے نہروں کے جال ہیں اوپر درخت کے پائے لمبے لمبے پھل چھکے ہوئے سامنے پرندے اڑتے ہوئے داروں ڈاریں پرندے اڑتے ہوئے جن میں خواہش آنے کی تیرت دنوں سامنے پھر پرندے آگے میاں کے سامنے بیٹھ ہیں ایک پرندہ کہہ رہا مجھے دوسرا کہہ رہا مجھے ایک ہو کتنا لمبا ہے کہاں سے گاڑی چلتی ہے نا گیا میاں کو ہی لے کے آیا صاف کروا کے آیا پھر اس کو چھیلا گیا کاٹا گیا پھر کیا پیاز کیا لہسن کیا نمک کیا کبھی نمک زیادہ کبھی مرچ زیادہ کبھی نمک کم کبھی مرچ کم کبھی جل گئی کبھی پانی زیادہ کیا لمبے مسئلے ہیں اور وہاں پرندے چاروں طرف سے میاں دیوی کو گھیرا ڈالے بیٹھے ایک کہتا ہے کہ مجھے کھاؤ دوسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ تیسرا کہتا ہے مجھے کھاؤ یہاں گھر کی مرغی پکڑنی پڑے تو آگے آگے آگے ہم پیچھے پیچھے وہ قبو ہی نہیں آتی اور وہاں وہ خود رہے ہیں کہ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ مجھے کھاؤ ایک پرندہ کہتا ہے یا ولی اللہ ری سم جنت اور شریف من تل فریل اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور تلفیل کے چشمے کا پانی پیا ہے صاحب جان بل مت ہو مشرق ایک طرف سے مجھے کھاؤ گے تو پھنا ہوا پاؤ گے دوسری طرف سے کھاؤ گے تو پکا ہوا پاؤ گے ان کو اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو کھائیں پھر کھانے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس کو فنانی اور جو کھایا جائے گا اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے فنانی ادھر میں کھایا گیا ادھر میں پھر دیں نندہ اور پھر کھانے والے کوئی بھی بتائیں کہ ہر رقمے کی لذت بڑھتی جا رہی بھوک شدید تو لذت شدید بھوک مٹی تو لذت مٹی بل ہضمی میں کون سا کھانا اچھا لگتا ہے پیاس نہ لگی ہو تو کون سا شربت اچھا لگتا ہے ارے آدمی اسی لیے تو مرتا کرتا ہے کھانے کے لیے بیوی بچوں کے لیے گھر کے لیے لباس کے لیے سواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ گنوا دی وہ تھا نا ملک ان کا بھی رہا میرے پاس آج اب بہت بڑا ملک دوں گا یہاں ایک حکومت ہے اور لینے والے ہزاروں ہیں نظر لڑائیاں ہو رہی وہاں آر ایک کو الگ الگ بادشاہی دے گا جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس کو اس جہان سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ تھا جنت کا سب سے چھوٹا بادشاہ اس جہان سے دس بڑی مالک بنے گا اور جو سب سے آگے جانتا کوئی نہیں نہ اللہ نے وہ جنت کسی کو دکھائی ہے ختم ہے پہلے وہ کسی کے لیے کھل خل نہیں سکتے آپ کے دست مبارک سے کھولی جائے گی بڑی جنت بھی نہیں کھل سکتی جو عام جنت ہے وہ بھی حضور کے بغیر نہیں کھل سکتے آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ آ جاؤں کوئی جا نہیں سکتا اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نظری آئے آپ کوئی نکال سکتا نکل نہیں سکتے موت نہیں آ گئے پہنچ گئے بیٹھ گئے اعلان ہوگا ان نلفا میں انتہا جاؤ اب زندہ رہو لاسانوس ہوا موت کوئی نہیں موت نہیں تو لمبی زندگی کے تصور سے بڑھاپے کا تصور لازمی چیزیں تو لہٰذا دوسرا اعلان ہوگا لفظوں میں زندگی لمبی ہے براپا کوئی نہیں ہمیشہ جوانے ہاتھ میں نہ ہو جس بیچارے کو سارا دن روٹی کمانی ہوئی جس کے گھر میں تانے ویسے وہی کُودتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرے گا لگا مزے کرو ملک تمہارا ہے فخر پاکہ نہ آئے گا اچھا مال ملک دولت ہو اور بیمار ہو تو پھر مال ملک کو کیا کرے گا اور سے کسی نے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے ایک سوست کھا لوں ہے میری خواہش ہے خواہش جس کو اپنی دولت کو خود پتا نہیں ہے ایک سوستی میری زندگی کی خواہش ہے تو مال ہو اور صحت مند ہو تو کیا کرے گا بیماری ہو توانا اب ہمیشہ صحت مند کبھی بیمار نہیں ہوگے یہاں ضروری کے کاروبار ہوتے بات کرتا درجہ موج کا کوئی کام نہیں <تصفيق> ساری نعمتیں چلتی ہوئی مارے اینا نے تجریان بہتے ہوئے چشمے ایبا خطان تارا مارتے ہوئے چشمے تل تبیل کے قاسم معین کے یہ سارے چشمے کاسلم کانا مزاجی چشمے اور کانا مزاجیلا تنجبیر کی آبیزت کا چشمے مزاجیم جنت الفردوس والوں کو ایک انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے سارے جہان مستقوال ایک کپڑے نیم کا تو آدمی مرتا ہے سب سے اگلا درجے کو اللہ تعالیٰ باہر فرمائے گا اور سب سے زیادہ خرچے والے کو پچیس لاکھ کا فرمائے گا اس کے سر میں دردوں گی آپ کو ایک بی کا خرچہ اٹھاتے سر کو سرد ہو جاتا ہے پچیس لاکھ کا خود کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا ادنا درجے کا بہتر ہے آلہ درجے کا پچیس لاکھ ہے لیکن اس کو اس دن کبھی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا گیس کا خزانہ کھڑا ہوا ہے اور تیتا جا رہا ہے اور ملتا جا رہا ہے آتا ان مجبور ایسی عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی اضر غیر نیر ممنون ایسا اجر ہے جو مٹے گا نہیں کٹے گا نہیں ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے ہے ایک دفعہ انصلام کا گھر کو نہیں تھا جہاں رات آئی وہاں گزار لی ایک آتا بارش پلت تین ٹھنڈا ملک تو تلاش میں نکلے کسی تناخی تو ملی کوئی نہ ایک ہار ملا ڈھونڈ ڈانڈ کے دیکھا تو اس نے شیر بیٹھا ہوا کہنے لگے واہ میرے مولا شیروں کو ٹھکانا دیا ابن مریم کو ٹھکانا ہی کوئی دی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تو کیوں ہم کرتا ہے تیری کی تلاش کے بدلے میں جنت کی چار ہزار گھروں سے تیری شادی کروں گا چار ہزار اور ایک ہزار سال سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا ہزار سال اچھا یہ ولیمہ ہزار سال اس پر رہنی ہے کہ جندی ہیں بہت زیادہ لہٰذا جگہ تھوڑی ہے ایک ٹولی آئی کھا گئی دوسری ٹولی آئی کھا گئی تیسری ٹولی آئی کھا گئی کھاتے کھاتے ہزار سال میں جا کے کہیں وہ ساری شفتیں پوری ہوئی ایسا نہیں مردوں کو ایک طرف عورتوں کو ایک طرف ایک وقت میں ایک آن میں ایک مدد خان کر اللہ بٹھا کر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قدام و ظلمان کے ذریعے سے کہے گا کھا میرے بندے اور بندی اور نہ تجھے کھانے میں کمی ملے گی نہ پینے میں کمی ملے گی جس کو پیو تو پیتا چلا جا, جا, جا جس کو کھا تو کھاتا چلا جا ہر پوری اور یہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو یہ بدبخت باہر جا کے الٹی کر دیتے سارا نکال کے چرا دکھانا شروع کر دیتے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہزار سال مسلسل کھائیں نہ دان گبرا تھکے نہ زبان کٹے نہ میتا تھکے نہ آنکھ گبرائے نہ کسم گھبرائے اور لذکت ہے کہ ہر رکنے پہ برتن چلی جائے یہ اللہ کا اللہ کو قدرت دکھا رہا یہاں نہیں دکھا سکتا پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی ہے امتحان ہے پھر اللہ ایمان والی عورت تو اور ہر عورت کا پی نہ خوبصورت ہو جاؤں ہر مرد کا پتا میں خوبصورت ہو جاؤں لیکن اللہ قسم جنت میں رکھا ہے جوانی جنت میں رکھی ہے ایمان والی عورت جنت کی روڑ سے بھی ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اور کوئی حقت نہیں لڑائی نہیں یہاں تو دوسری شادی ہو تو مسئلے بن جاتے ہیں اور وہاں کوئی لڑائی نہیں ایک ہمارا کافی گیا جماعت میں اس نے وقت لگایا اس کے دل میں سنت کی عزمت آئی ان کا میں گاڑی رکھتا ہوں گاڑی رکھنے کے رہا تھا کیا بیوی نے ڈنڈا اٹھا لیا میرا گاڑی نہیں رکھنے دوں گی اب بڑا پریشان ادھر یہ چالا کہ سال میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور ادھر بیوی کا جھگڑا ایک دیر اس کو ترکیب دوں جی کیا نا دو باتوں میں سوچ رہوں کیا کروں کون کی کروں کون سی بات کروں پہلے رکھوں یا دوسری کا پہلے کروں تو کہنے کی پہلے لو ناستو. ناستو. ناستو داری داری رکھ لو پھر بعد میں پہلے رکھ لو تو میں بھی نےا ہکد دا نہیں. نہیں. لڑائی نہیں جھگا نہیں تمام جنت والوں کا دل ایسا ہوگا جیسے کہ دل جو میرا دل ہے تو چلے گا نا میرا دل میرے خلاف کیا چلے گا میرا آدمی تو چلے گا پورے جنت والوں کو لوگ ایسے جیسے کہ ایک آدمی کا دل کوئی لڑائی کوئی سگن کو اللہ تعالیٰ اندر سے کھود پہلی نکال کے باہر پھینک دے گا کیا ہوگا معاف کرو ملے کرو تو محترم بھائی اور دوستوں یہ بھی مسئلہ ہے حال کو وہ بھی مسئلہ ہے کہ مل جائے لیکن ہی ہےڑے گا لگائیں بگاڑ کونے سے حرام کو نکالیں جھوٹ کو نکالیں سود کو نکالیں شہنت کو نکالیں مدد کو نکالیں گھر سے ساری سنت کے خلاف جو زندگی ہے اس کو باہر نکالیں اللہ تعالیٰ کا سرپادہ ہے لہٰو مینسو تہم سات سے تمہارے اوپر سے بھی رستے گرے گا تمہارے قدروں سے بھی رستے لاپ میں آسمان کی برفوں کے دروازے میں کھولوں گا جب میں کھولوں گا تو پھر اس حقم کو نہیں کر پڑے برائی کس زندگی کو سیکھنا پڑے گا اب سے نہیں ہوتی میری توبہ میری اللہ توبہ اللہ توبہ اس کو پوری زندگی بدل جائے اللہ کے حکم پر آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب پر آ جائے اس کا نام توبہ ہے کوئی طریقہ کوئی عمل کوئی ابتدائی انفرادی زندگی کی ترتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی سے ہٹ نہ پڑتا ایک سنت کی بھی طاقت اور قیمت ہے یہ کپڑا ہے اس میں سے ایک دھاگا کم کر دیا جائے تو سارے کپڑے کی قیمت بدل جاتی ہے بڑی بھی بدل جاتی ہے ایک بوری کھاد فصل کو کم دے جائے تو ساری فصل طرح بھی بدل جاتا ہے ایک ووٹ کم پڑ جائے تو شیت ہار میں بدل جاتی ہے ایک نمبر کم آ جائے تو پانچ سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک گیڑ اوپر نیچے ہو جائے تو کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں ایک سنت کے چھوڑنے سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا کیا مت اللہ دے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ کی ذات علیم لطی فکر جان کی قسم کھائی ہے تو جس کی جان کی قسم اللہ کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی جان نکلا ہم نے کیا قیمت لگائی ایک دم ایک پر سی تجارت کرتے کب ہری خالی ہو جائے گا تجارت نیچے جس کے بول کی اللہ کا پنکھا اس کے بول کی ہم نے قیمت یہ لگائی ہے وہ بول کتنا قیمت ہے جس کے اللہ کا دم رہا ہے وہ نبی کتنا عظیم ہے جس پر اللہ خود ضرور بھیج رہا ہے اور ضرور بھیجنے کا حکم دے رہا ہے اور کسی نبی پر اللہ نے حکم نہیں دیا کہ علیہ السلام پر ضرور پڑھو یا اسلام پر ضرور پڑھو حضور کے لیے حکم دیا پہلے اپنے سے ان اللہ میں اللہ نہیں بلائے گا تو میرے فرشتے بھی یہ سب عالم نبی اس نبی پر ضرور بھیجتے تسلیمہ تم بھی اس پر ضرور بھیجو اور پھر کتنا اونچا احساس ہے سلم کا کہہ میرے میرا نبی اس پر ایک دفعہ ضرور پر میں ضرور بھیجیے جس کی قیمت اللہ نے اتنی لگائی ہو اس کی سنت اتنی سستی ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے دوائی کھالو تو ٹھیک ہے نہ کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے ایک نکال لو کپڑے تو بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے ایک نمبر کم مل پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے کرتے دیکھا دنیا حا مقام بخشا ہو مثلا اسلام پر ہوش نہیں آئے اور یہاں وجود کے ساتھ پرواز بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان سجائے جائیں ہمارے حدیث رہے ہیں نبیوں سے استقبال کروایا پہلے آسمان پر عادم علیہ السلام نے استقبال کیا دوسرے آسمان پر عیساء اور یادی علیہ السلام نے استقبال کیا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا پانچویں آسمان پر بوسا اسلام نے استقبال کیا اعظم علیہ السلام نے استقبال کیا چھٹے آسمان پر السلام نے استقبال کیا پانچویں آسمان پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے سات سے آتماع, نبی فضرت المتال کی بھی پرواز ختم طاقت ختم قوت ختم اوپر چلنا نے سخت تخت اتاراخت اپنے حبیب کو بٹھایا تخت کو اوپر اٹھایا اوپر کیا ہوا کہ اللہ کو بتایا اس کے نبی کو پتا اور کائنات میں یہ علم کسی بنی سخت اوپر گیا ہے پردے اٹھتے چلے گئے آج ارچ بھی خوشی سے جھوم جھوم رہا ہے کہ آج میرے دروازے محمد مصطفیٰ کے لیے کھل رہے ہیں آج تک ارچ کے دروازے نہیں کھلے آج تک نہیں کھلے کسی کے لیے نہیں کھلے نہ کھلیں گے آج ارد پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ آج محمد کی سواری آ کے اوپر تو کوئی نہیں دیا کسی کو نہیں پتا ستر ہزار پردے ہیں نور کے نو اوپر <laughs> وہ پردے بھی اٹھتے چلے گئے اور آپ ان پردوں کو جیت چلے گئے اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس پر اللہ نے اتفاق فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے کر کے فرمایا یا ابھی بھی دنوں میرے حدیب میرے قریب ہو جا غریب قریب, ہو جا. قریب. قریب. اس کی سنت تو ڈال دی کوڑے کی ٹوکری میں عزت کہاں سے آئے گی کامیابی کہاں سے آئے گی فرکت کہاں سے آئے گی محبتیں کہاں سے پیدا ہوں گی صحت کہاں سے آئے گی عروج کہاں سے آئے گا غلبہ کہاں سے آئے گا جس کے تو پہلے غلبہ ملنا تھا اس کو تو چھوڑ دیا جس کے در پہ عزت تقسیم ہوتی تھی اس کے در کو تو چھوڑ دیا اللہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو اس کو اپنا کرد مرد ہو جائیں گے تو میری جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا وہ سیکھیں ہم نے سیکھا بھوئی تو تبلیغ تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے یہ کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے ہر مسلمان قبا کر کے اللہ کے رتول کے حکم کا پابند ہو جائے یہ بات کی محنت ہے یہ اسلام کی محنت ہے کسی مسلط کی محنت نہیں ہے آج تک مسلط کی محنت ہو رہی ہے مسلقوں کیجیے ہمارا مطلب اور ہے آپ کا اور ہے ارے بھائی اسلام کی دعوت ہے مسلط کی دعوت نہیں ہے اگر یہ کی دعوت ہوتی صرف ہنفی ہنفی تبلیغ میں آتے ارب کوئی نہ آتے ارب حجب کو اللہ نے باندھ کے بٹھا دیا یہ نبی کی دعوت ہے نبی کی محلت ہے اردو میں بیان ہو رہا ہے عربی میں ترجمہ ہو رہا ہے استماعف پر میرے دمے ترجمہ ہو دو. ترجم ہو ہوتا ہے عربی زبان کا ترجمہ ہو لگا ہوتا ہے سترہ زبانوں میں ترجمے ہو رہے تھے اجتماع سترہ زبانوں میں ترجمے ہو رہا ہے ان کو ہم لے آئے یعنی ان کو ٹکٹ بھیجے تھے ان کو دعوت لانے اللہ کے ڈالا لاہور سے بڑے تاجر رہتے بڑے مخالف تھے غلط تھا نہیں ابھی بات نہیں को لی مجمے کو دیکھا ہے اس کو کون لائن ہم لائیں اور اجتماع کے تین دن ایسے ہیں کہ جو ایک سماج سے اگلے سال نہیں آنا چاہیے خوبار. گردر مستی کھانے کا ڈھنگ کوئی نہیں پینے کا ڈھنگ کو سونے کا ڈھنگ کو نہیں ٹوائلٹ پہ اتنا رشتا ہوا ہے نماز مشکل کھانا مشکل چلنا مشکل اور مجما اس سال دس ربدے میں ٹینٹ لگا ہوا تھا ڈھائی سو ایکڑ چھپا ہوا تھا ڈھائی سو ایکڑ چھپا ہوا تھا اور اگلے دن اس میں کوئی جگہ نہیں تھی پہلے دن پیک ہو گیا اس کو کون لا کوئی تحریک نہیں ڈال سکتی اتنے بڑے مجمے کو کوئی سڑک نہیں ڈال سکتا کوئی مسلک نہیں لا سکتا حضور کی محنت لا سکتا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جو گلو کو کھینک لے پاس تو چکوں اوپر ہو کر ہے علاقائیت سے پاک ہو کر لسانیت سے پاک ہو کر وقریت سے پاک ہو کر مثال چکوں اوپر ہو کر ہے اسلام کی دعوت ہو بھی تو اسلام کرے گا اسلام کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی عظمت دیکھائی جائے دلوں میں اپنے اندر اوروں کے اندر کی عظمت دیکھائی جائے اپنے اندر اوروں کے اندر. اسلام کی محنت ہے عالت عظمت دیکھائی جائے جنت کے شوق لگ جائے لگ جائے جنت کے بلبلے ہوں جہنم کے تبکروں سے رون سے کھڑے ہوں یہ اسلام کی محنت اس کو کہتے جو چیز اندر میں بڑھتی چلی آ رہی ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق محنت اس محنت کو کہتے ہیں کہ اس محنت کے کرنے سے اللہ کا تعلق जाए کا का کا شوق پڑتا چلا جائے رزت کا خوف پڑتا چلا جائے وہ محنت اسلام کی محنت کہلاتی ہم کو پالیسی نہیں ہے خوشیاسی تحریک نہیں ہے اسلام کی محنت ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے چاہے وہ کرے گا نہ کرے مانے گا نہ مانے نام لکھائے گا نہ لکھائے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمہ ہے ساری کائنات میں اللہ کے تعالم کا پہنچانا سنانا جمع نہیں اگر ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ذمے تبلیغ لگ گئی اگر ہم حضور کو عالمی نبی ماننے والے ہیں تو سارے عالم میں ہمارے ذمہ تبلیغ لگ گئی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بس بیوی بچوں کو دیکھو لیکن مسئلہ کا مطلب رہے اپنے بی بچوں کو دیکھو نہیں اپنے بی بچوں کو بھی دیکھ اور سارے آلوم کو بھی دے سنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کوئی آپ پورنیہ میں بھی کفر سے مر جائے تو وہ مجھے درد پوچھے کہ ہائے وہ کفر سے کیوں مر جائے میرا درد ہے دیکھو میرے بھائی اللہ کی ختم یہاں سے آج کتنی بےکار ہو گئی اس لیے نہیں نکلتا کہ آج کتنے گمراہی میں مر گئے کبھی ہم روئے اس پر کہ اللہ آج اتوار کے دن کتنے ہیں جو شراب پیتے مر گئے جنا کرتے مر گئے چوری کرتے ڈانٹے ڈالتے مر گئے اور میں ان سے توبہ نہ کروا سکا مجھے معاف کر دے آج کتنے یہودی کتنے ہندو کتنے سکھ کتنے عیسائی مر گئے اور ہمیشہ کا شکار ہو گئے اللہ میں انہیں تیرے دین پہ نہ لا مجھے کر روتے تھے کس پر روتے تھے کہ میرے کر دے کہ آپ نے جنت کی چادی ہو اس لیے رو جا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے اس کی اولاد جنت کی نوجوانوں کی سردار اہل الجنت الحسن جنحصن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار کو سیدت جنت سات اس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار اس کے لیے خود اللہ کا اعلان کے جنت کی چادی تیرے ہاتھ میں ہے میرا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا وہ اپنی جنت کے لیے تھے اپنے بچوں کے لیے روتے تھے ساری کے لیے ساری ساری رات روتے روتے پھٹنے یہی رونا سالا کو سکھایا ہم نے کوئی دیندار ہے اتنا تو رو دے اللہ مجھے معاف کر دے میری بخش کر دے یہ رونا رونا کہ اللہ سارا آلم کہاں جا رہا ہے اپنا بچہ بگڑے تو رو رہے ہیں رو رہے ہیں اپن دادا کرنا ہے نا کتنی گراوٹ ہے اپنا بچہ بگڑ جائے رو ہی جا رہے بھی رو ری باپی رو رو ہاں بھی رو رہی اور سارے محلے کے بچے بگڑے ہو رہے ہیں کوئی نہیں روتا پکا پکا نمازی سلام سر کرتی ہے کہ میرا بچہ نماز میں آیا کہ نہیں آیا اور پانچ سو بچے اس معاملے میں ہیں ان کا درد نہیں اٹھتا کیوں کبھی نماز میں آئے جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اسے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کرنی پڑے جو حضور کو آخری نبی مانگتا ہے اور سارے عالم کا نبی مانتا ہے اسے ہر کالے گورے کا درد اپنے اندر لینا پڑے حتم کا احسان یماما کے سربار گرفتار ہو کے پھر بھی پھر بھی لگے اللہ مجھے اجازت دیں گردن کے تیری مانگ لیتا ہے دو دخم چلا جاتا ویسی جو حضور کے ساتھ سب سے محبوب چچا ہم کا شہدا شہیدوں کے سردا ایسا روئے کہ اللہ کو تسلی دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑوشی لگے روتے روتے آپ کو ہشواں لگے ان کی لاش دیکھی ٹکڑے ٹکڑے تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو. اللہ تعالیٰ پر مارے ہم نے پر لکھا ہے ہم کا ہم کا اللہ, وقت رسول, اللہ. اللہ وقت رسول کے شعر ہیں آپ کا ہوش ہے روئی نہیں رنگنا چاہتا ستر دفعہ نماز جنازہ پڑا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ نماز جنازہ دفعہ نبی نماز جنازہ یعنی جنازہ آپ کا پڑا رہتا تھا جنازہ آتا تھا تو جنازہ پڑھا جاتا تھا تو تیسرا کہ تب تک تنازعے رکھے گئے حملہ کا جنازہ نہیں اٹھایا اچھا چھپ ہو گئے جب مدینے میں پہنچے تو دائیں بائیں گھروں سے رونے کی آواز آئی انفار شہید ہوئے تھے زیادہ تو مہاجرین منتقل ہوئے تھے ان کے بھی رونے دھونے لیکن بنی ہاشم میں سے ابھی کوئی مدینے آیا نہیں تھا اجرت کر کے سوائے ہر سے حمزہ باقی سارے بنو ہاشن تو مدنی مکے میں تھے آپ کا خاندان نہیں تھا جن منورم تو آپ نے ایک آہ بھری اور آنکھوں سے آنکھوں آ گیا کہ رونے والے ہیں میرے سے رونے والا ہی کوئی ہر سے ساتھ کو پتا چلا تو انہوں نے کی عورتوں کو جاؤ جا کر حضور کے گھر پہ بیٹھو رو رو. ابھی رونا نہیں ہوا تھا کرتے. تو ساری عورتیں ہو کر رونا شروع کیا تو ویشی کو جو آپ کے کیسے کا لینا آپ نے ایک پیغام کہ یا کہ مسلمان ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے گا اللہ کتنا درد و غم ہے نہ تو ایک مسجد کے نمازی آپس میں بات نہیں کرتا آپ میں نہیں بولتے بات کیا ہے کچھ بھی نہیں اور کاپل کو کہاں جا رہا ہے مسلمان ہو جائے نجات پا جائے گا کہ مسلمانوں بھی ہے شرک بھی کیا زنا بھی کیا قتل بھی کیا چل آپ کہتا یہ کام کرے گا تو میں جائے گا تو دوسرا پیغام من تاب و بھیجا منتاف جو توبہ کر لے ایمان لے آئے کرے اور سی تو میں ان کی گناہوں کو نیکی سے بدل دوں تو کہنے کا توبہ کروں ایمان لاؤں عمل کروں بڑی سخت کرتے ہیں روک سکتے ہیں کوئی آسان راستہ بتا سکتے ہو یہ ذہن میں رہے کہ کس سے بات ہو رہی نا یہ کیا قاتل ہے سر آپ نے تیسرا پیغام بھیجا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے <اليمنیشا> چاہے چاہ معاف کرے مجھے نہ دیا تو کیا پیغام ہے رحمت اللہ ان اللہ گنگا جمیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا چل گیا جی ٹھیک وہ پیغام رسانی ہے پیغام رسانی ہوئی وہ تعریف میں پھر آیا ہو چکا ہے اپنے پگڑی کا جی آخر نظر آ رہے ہیں چہرے سے کپڑا کل میں جو چہرہ کھلا تازہ نے دیکھا ایک دم اٹھے قتل کرنے کلوار اسلام عورت حل قبل کا کافر ایک آدمی کا مسلمان ہونا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے فرمایا اب آشی ان کا کوئی ویسی ہے نکل کا نہیں اچھا یہ تو بتا تو کیسے سات سال گزر چکے بھولا. تو نے میرے سفر کیسے صلی اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا غم تازہ ہو جاتا دیکھتے ہوئے جس کو غم تازہ ہو جائے اس کی بھی جنت کا سامان کیا اب ویسی رضی اللہ کہ نہ ہوگئے ہر کہا بھی تبلیغ ایک محنت ہے اپنے نبوت والے جس کے دور دست ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت اللہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے چاہے وہ ہنسی ہے مالکی ہے امبلی ہے شافی ہے اہل حدیث ہے دین کو سیکھے اللہ کی عظمت کو سیکھے پڑھنے دیں گا رسالت کی عظمت کو سیکھے نمازوں کو سیکھے ایسی نماز پڑھنا سیکھنا پڑے گا کہ اللہ اکبر کے پاس پر کسی کا دھیان نہ آئے یہ خالی پڑھنے چاہیے آئے گی کوئی محنت کا موضوع بنا کر پڑے گا کہ میں اللہ اکبر کہوں پھر بعد میں مجھے کسی کا خیال نہ آئے یہ محنت سے سیکھنا پڑے گا اور اس کے پوری محنت ہے کہ اللہ کے تذکرے کرے جنت کے تذرے کرے حضور کے تذکرے کرے آخرت کے تذکرے کرے قرآن پاک کی کلاوت کرے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرے بازار میں نظر کی حفاظت کرے کے نماز ہو. ایسی نماز ہو جائے گی کہ نظر آوارہ ہو اور نماز ہو جائے نہیں ہو سکتی ناممکن ہے تلاوت نہ ہو تنہائی کا ہونا کھونا نہ ہو نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی اللہ کا پٹکرا نہ ہو جنت کا نہ ہو حضور کا پکرا نہ ہو نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ <laughs> کرنے کی وجہ تمہارے دل میں معاملات کو ٹھیک کرے شادیا کو ٹھیک کرے لین دین کو سے اپنی جانک کرے جناز اللہ کے ہاتھ میں یہ بات غلط ہے کہ پہلے ہموں کو ٹھیک کرو کروں کے پاس جاؤ مکے والے من کرد تھے اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے اب نے چیک رہے کہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ نے اور دعوت دیا ہے بولو تو آکم میں مسلمان ہوئے نا بھیا قرائش کو دعوت دے رہے ہیں قرآش نے دیا بنو حنیفہ کو دے رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں عفان خدا دے رہے ہیں قوان خطاب ہیں ببو ہنیفہ کو دعوت دے رہے ہیں تمام قبائم ارب کو آپ ان کے ان کے میں جا کے دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے یہ تانا لیتے ہیں پہلے اپنی قوم کو سنبھالنے کر ہمیں آگے تصدیق کرنا پہلے اپنی قوم کو ہمیں کرنا اور اس کو سن کر پھر دے رہے ہیں مکے والوں نہیں مانا مدینے چلے گئے مکے والوں نہیں مانا چلے گئے طارف پڑھا نے مدینے چلے گئے مدینے والوں نے منافقین مدینے میں موجود ہیں کو خط بھیجا کس طرح خط یمن خط بھیجا نگران خط بھیجا مقد خط بھیجا اس پر راستوں میں کہ تم سارے مسلمان بلو. تو پڑا ہے دین سے گلنا سیکھنا ہے خط میں نبوت کا اقرار کیا ہے تبلیغ کا کام کرنا ہے صرف عالمی نبی مانا ہے تو سارے عالم نے کام کرنا ہے صرف لاہور میں نہیں مالیہ کا کیا نام وہ نہیں صرف بھی کرنا ہے اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور سارے عالم میں کرنا ہے تو وقت کام کریں اپنے گھر پر بھی محنت ہو مالی پر بھی محنت ہو بازار پر بھی محنت ہو ملک میں بھی محنت ہو مکاری زندگی میں محنت کو بھائی سیکھنے کے کہتے ہیں وقت لگایا جائے یہ خالی باپوں سنجائیں دل بدلنے کے لیے محنت ہے اور جب دل بدلے گا تو تین نشانیاں دیکھ لینا پتا چل جائے گا کہ میرا دل بدلا کہ نہیں بدلا اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر جد کا واضح ٹھیک نہیں چلا سکتا دل بدلنا پڑے گا نبی سے زیادہ نظر کس کی ہوتی ہے زیادہ ایک نظر سے بیڑے پار ہو گئے نبی سے زیادہ کسی کی نظر ہو سکتی ہے ابو جہل کا بیڑا کبھی پار ہوا کتنی نظر حضور کی پڑی ابو لاحب کتنی حضور کی نظر پڑی بڑا پار نہیں ہوا کیوں زمین بھی صحیح ہو اور بیج بھی صحیح ہو اور محنت بھی صحیح ہو تب جا کے وہ درخت بنتا ہے بیج کھوکھ لو تو زمین کیا کرے گی اور محنت کیا کرے گی طرح ہو محنت ہو اللہ ہدایت سے درخت پھل لگا دیتا ہے طلب ہو طلب ہو محنت ہو پھر نظر کام کرتی ہے بڑے محنت کرنی پڑے گی ہر مسلمان محنت کو سیکھے سر آپ آخری نبی ہیں آپ کے پاس کوئی ندی نہیں سر آپ آخری ندی ہیں اور آپ آرمی نبی ہیں لہٰذا آپ کا پیغام لے کر سارے عالم میں تین دن لگائیں سال میں چالیس دن ہے ایک دفعہ چار مہینے لگا لیں چار مہینے لگ جائیں اور دنیا میں پھرے سارا عالم اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سر انیس سو اسی سے میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی مہینہ فالمی ہے سال کے بارہ مہینے ہر مہینے میں موجود نہیں توائی ڈانگ نہ لوگ کے جمع ہو جاتے ہیں کی بنیاد اور عمارت کی بنیاد سے دعوت ہی نہیں ہے ختم نبوت کی بنیاد دعوت ہے جو خود ہے <abbiamo> <متحدث> <متحدث> بھائی اس کے لیے بتاؤ تو میرے یہ تھوڑی سی نقل حرکت ہوئی ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا وجود بخشا ہے ہم بھی نیت کر لیں ٹھیک ہے نا بھائی اللہ ہم صاحب کو عمل کی توفیق بخش اللهم لك الحمد كما انت اهل و صل على محمد كما انت اهل و فر بنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اعثنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله ہمارے ذور پر رحم فرما ہماری فرما جو غلطی سے اللہ ہمارے ساتھ تخفیف کا معاملہ فرما سہولت و آسانی کا معاملہ فرما غلط جانتا ہے ہم کچے مسلمان ہیں کمزور مسلمان ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں اے اللہ چاروں طرف سے اغیار میں گرے ہوئے ہیں شیطان بھی دشمن آدائے اسلام بھی دشمن اور اور اسلام کی شکل میں اسلام کے دشمن اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما اہل ہر قدم پر ایمان پہ ڈاکو ہر قدم پر ایمان کو بگاڑنے کے نقشے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان فضاؤں کو بدل دے اور ہر طرف ایمان کی ہوا چلا دے اے اللہ جیسے ہم تیری نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی فرما برداری بھی دکھا دے اے اللہ ہم نے آج تک تیرے دین کو اجڑ کے دیکھا ہے ہمیں اس کی آبادی بھی دکھا دے ہم نے تیرے دین کو مٹ دیکھا ہے ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا دے اہل ہم نے تیرے دین والوں کی عزت دیکھی ہے ہمیں ان کی عزت بھی دکھا دے اے اللہ باطل پہ ہاتھ ڈال دے اے اللہ تو اس کی قوت کو توڑ دے اس کی شان و شوقت کو خاک میں ملا دے تیرے لیے آج کا باطل ہو یا صدی کا باطل ہو تیرے لیے برابر ہے تلوار کی طاقت ہو یا آئٹم کی طاقت تیرے لیے برابر ہے اے اللہ تو باطل کو ختم کرنے کا ارادہ فرما تیرا ارادہ ہوگا تو یہ ختم ہوگا نہ ہمارے سے ہو سکتا ہے نہ ہماری محنت سے ہو سکتا ہے یا اللہ ہم بھی مخلوق ہیں ہماری محنت بھی مخلوق ہے نہ ہم سے کچھ ہوگا نہ ہماری محنت سے کچھ ہوگا جو ہوگا تیرے چاہنے سے تیرے ارادے سے ہوگا یا اللہ تو ہدایت کا ارادہ فرما لے عرب و عائم کے لیے کالے اور گوروں کے لیے اللہ یہود و نخارہ کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما ہندو سکھ عیسائیوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما اللہ پوری دنیا میں ایمان کی ہوا چلا دے جیسے گمراہی کی ہوائیں اللہ ان کے رخ دے اور ایمان کی ہوا چلا دے ایمان کی ہوا چلا دے تکڑے کی فضا بنا دے پاک دامنی کی فضا بنا دے ہماری جان کی بھی حفاظت فرما ہماری عزت کی بھی حفاظت فرما ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اللہ مسلمان کے خون کی بھی حفاظت فرما اللہ کبھی یہ مسلمان تجھے بہت پیارا تھا اللہ اپنی نا فرمانی کی وجہ سے ہم تیری نظروں سے گرے تیری نظروں سے گرے تیاری بار گاہ سے گرے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف दे دے جس گناہ کی وجہ سے تیری نظروں سے گرے تو اس گناہ کو معاف فرما دے اللہ تو ہمیں اپنی بار گاہ میں اونچا کر دے دنیا میں بھی اونچا کر دے آخرت میں بھی اونچا کر دے نہ ہم دنیا کا دکھ سہ سکیں نہ آخرت کا سہ سکیں اللہ دنیا کے دکھوں سے بھی نہ جات دے آخرت کے دکھوں سے بھی نہ دے چاروں طرف سے دکھوں نے گھیرا ہے کوئی بیوی میں پریشان کوئی خامل میں پریشان کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان کوئی حکومت کی وجہ سے پریشان کوئی معیشت کی وجہ سے پریشان کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان چاروں طرف سے آدیا ہیں جنہوں نے لپیٹا ہوا, ہوا ہے اے اللہ تیرے لیے ایک امر کن سب امور کو سلجھا دے گا الہ تو اپنے امر کن کو متوجہ فرما دے ہمیں مسائل سے نکال لے ان گھٹاؤں کو ہٹا دے اے اللہ رحمت کے بادل اٹھا محبت ارفت کی بارشیں برسا نفرتوں کو ختم فرما عدالتوں کو ختم فرما ا اللہ پیار محبت کی فضا قائم فرما دے اے اللہ مسلمان کے خون کو اے اللہ تو قیمتی بنا دے قیمتی بنا دے مسلمان مسلمان کا خون بنانے پایا ہوا ہے پھیڑ بکری سے زیادہ یہ خون سستا ہو گیا اے اللہ تو مسلمان کے خون کو قیمتی بنا دے جس وجہ سے ہم بے قمت ہوئے وہ وجہ ہم سے دور فرما دے جس وجہ سے ہم پہ آزاد آئے وہ وجہ ہماری دور کر دے اے اللہ ہم بری نہیں ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں ہم بری ذمہ نہیں ہیں ہمارے ذمے بڑے قصور ہیں ہم طاقتور نہیں ہیں ہم تج سے لڑ نہیں سکتے اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے تیری بارگاہ میں توبہ مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما ہمیں انتقامت نفیح فرما اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اہل اگر ہمارا ہے تو پھر کسی چیز کا غم نہیں اگر تھی ساتھ چھوڑ دیا اللہ پرایا بن گیا تو یہ جہان ملا تو کیا ملا پر گیا تو کیا گیا اللہ ہی ناراض ہے تو اس جہان کے آنے سے بھی نہ کام بنے گا نہ جانے سے کچھ کام بنے گا تو راضی ہو جا اے اللہ ہم نے راضی کرنا اپنا مقصد نہیں بنایا تو ہمیں معاف فرما دے ہم نے تیرے حبیب کی زندگی کو اپنانا مقصد نہیں بنایا تو معاف فرما دے اس دل میں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کو اس دل میں آئی ہوئی ہے اے اللہ یہ دل تھا اس میں تو آتا تھا یہ تیرے لیے تھا کہ تیرے غیر سے پر گیا گندگی غلالت سے پر گیا اے اللہ اپنے لیے تو ہم میلا کپڑا اتار دیتے ہیں تیرے لیے گندہ دل لیے پھرتے ہیں اے اللہ ہم گندے ہو کر گندگی برداشت نہیں کرتے تو پاک ہو کر گندگی کیسے برداشت کرے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل دارے جا چکے ہیں یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تو آئے یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تیری محبت آئے یہ دل اس قابل نہیں کہ اس میں تیرے نبی کی محبت آئے اے اللہ پر تو چاہے تو آن کی آن میں صاف کر دے ہمیں بھی تو اے اللہ ہماری بھی کیا زندگی ہے سال ہر سال گزر گئے ایک سجدہ تجھے محبت میں نہ کر سکے ایک سانس تیری محبت میں نہ گزار سکے آج تک تیری محبت میں ایک آنسو نہ نکل سکا تیری یاد میں کبھی نیند خراب نہ ہوئی تیری یاد میں کبھی خوابگاہ